حضرات نے پہلے پڑھا ہے کہ زینب بنتے ابی سلمہ حضرت امی سلمہ ام سلما امین سے یہ بات نقل کرتی ہے کہ انا صورت قصہ یہ ہے کہ جات ام سلیم آئی ام سلیم جو کہ ابی طلح کی بیوی ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکالت اس نے اللہ، اللہ لا ہی من الحق اللہ پاک لا ہی من الحق یعنی حکم نہیں دیتا حیا کرنے کا حق کے پوچھنے میں کیا ہوا لا یا امورنا یعنی لا من الحق اللہ پاک حق کے پوچھنے میں حیا کا حکم نہیں کرتے مان حق کے پوچھنے میں حیا مانے نہیں ہونی چاہیے حق کے معلوم حق کے علم حاصل کرنے میں اور حق کے معلومات میں حیا مانے نہیں ہونے چاہیے ہر علمر عطمن غسلن کیا عورت پر غسل واجب ہوتا ہے اذا یہ احتلامت جب اسے احتلام ہو جائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اذا الماء جب یہ نام یہ ہاں ضرور بولے پن مرا یا احتلام کی حالت میں تو بس اس کو اس پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس سے نہیں بتائی ہے اگر بس پر مردوں کے مقابلے اختیار ہوتا ہے لیکن یہ بولنی بس چڑھی ہے اور کے Um, اور حضر اش اللہ عما کے درمیان تھا مراد نے مطالعہ ہے اور سلما ہے یہ رواج جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شام ابن اور کی روایت ہے اور امام مسلم نے ع زہرینوا دوسری بات نقل کی ہے امام زہری آن اروا کے حوالے سے کہ یہ مکالمہ بینا ام سلیم عائشہ ہے رضی اللہ عنہ پھر اسی مکالمہ کو قاضی آیاز رحم اللہ نے بھی کہا ہے قاضی آیاز نے کہا ہے کہ یہ مکالما۔ یہ ام سلمہ اور ام سلیم کے درمیان ہے حضرت عائشہ کے درمیان نہیں ہے تو گویا کہ جو روایت مکالمہ دینا ام سلما اور عائشہ ہے تو قاضی آیاز جو ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محدثین کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ ام سلیم اور ام سلما کے درمیان بات ہوئی ہے عائشہ کے درمیان بات نہیں ہوئی ہے لیکن امام زہیلی امام زہیلی رحم اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عاشورم میں کے درمیان ہے اب جی امام زہیلی ایک طرف ہیں اور امام فضیل ابن آیاس دوسری طرف ہیں قاضی آیاز دوسری طرف ہیں اس طرح روایت بخاری میں ہشام کے روایت سے مکالمہ بین ام میں سلیم ام سلمہ نقل ہے مسلم کے رواج جو کہ زہری ان اروا نقل کرتا ہے وہ کہتے یہ مکالمہ عائشہ سلما ام سلمہ کے درمیان ہے اب کیا ہو تو اس کا جواب اللہ و الباری نے بہترین طریقے سے دیا ہے ان نے کہا یہ کوئی نزا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مراجہ ام سلیم کا ام سی بھی ہو اور یہ مراجہ ام سلیم کا حضرت عائشہ سے ہو رضی اللہ عنہ یہ کون سی بات ہے بعض نے ام سلمہ کا نام لے لیا ہے بعض نے حضرت عائشہ کیا مہشی لکھتے ہیں امام سہیلی فت الباری والے سے کہ کیا نبی پاک کی گرمی بیک وقت دو دن کا ہونا ناممکن ہے نہیں سمجھتے اگر حضرت عائشہ کا گھر ہو تو امر سلم کا آنا وہاں گناہ تھا یا امی سلمہ کے آنے کے لیے وہاں کوئی رکاوٹ تھی اگر امر سلم کا گھر تھا تو کیا آدر عائشہ آنے, آنے کے لیے وہاں کوئی رکاوٹیں تھی کوئی رکاوٹیں نہیں تھی جب رکاوٹ ہی نہیں تھی ارت عاشع بھی زو جن میں ہے اور امر سلمہ بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ امر سلیم کا مکالمہ عائشہ سے بھی ہو اور امر سلمہ سے بھی ہو لا لذافی ہے یہ اچھی بات فت الباری نے کہہ دی ہے آگے جاؤ باب باب عرق الجنوب یہ باب ہے دربیاان حکم پسینے جنوب کے جنوب کا پسینہ وہ المسلم اور یہ باب ہے دربیاان تفسیر اس حدیث مبارک کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان المسلم لا جسو یا ین بے شک ممن پلیت نہیں ہوتا دیکھو علماء کرام و و امت عرق الجنوب جنوب کا پسینہ فی ذاتی ہی جنوب کا پسینہ یہ پاک ہے لیکن جب یہ پسینہ کسی پلی چیز سے ملتا ہے تو پھر یہ پسینہ بھی پلت ہو سکتا ہے مسن کپڑا ہے اوپر کپڑا ہے وہ پلیت ہے کپڑا پلیت ہے اور یہ پلیت کپڑا جب مسلمان کے پسینے سے ملے گا تو پسینہ پلت ہو جائے گا اس نسبت سے نہیں کہ مسلمان کا پسینہ پلیت ہے میں اس نسبت سے ہے کہ اس پسینے سے کوئی پلی چیز مل گئی ہے اب یہ پانی ہے نا یہ تو پاک ہے تو فیضاتی ہوئی تو پاک ہے لیکن یہی پانی اگر کسی پلی چیز سے ملا ہوگا تو پھر پانی پلیٹ ہو جائے گا لیکن فیضاتی ہوئی پانی کیا ہے بھائی پاک ہے تو اسی طرح جناب عرق السلم عرق المؤمن آر الجنوب جنوب ہی فیضاتی پاک ہے پسینہ پاک ہے آپ کی آپ کا بنین ہے جیکٹ ہے جو قمیض کے نیچے لوگ پہنتے ہیں وہ بالکل صاف ہے آپ آپ کو جنابت آ گئی ہے اب آپ کے بدن پر جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے جناب یار یہ بنین یا یہ جاکٹ کیا ہو گیا گیلا ہو, گیلا ہو گیا ہے تو کیا خیال ہے اس گیلے ہونے سے یہ جاکت بنے پلیت ہو گئی نہیں پلت کیوں یہ پسینہ آپ کا پاک ہے یہ ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان پلیت نہیں ہوتا آپ کیا مطلب ہے کہ پلیت نہیں ہوتا تو پھر جب جنابت اس پہ آتی ہے تو مات کیوں ہے لو لوکیت آدمی پلی تھے ابھی پاک ہو گیا ہے حاضہ عورت پھر ہے سے پلیت کیوں ہوتی ہے پھر اس پہ غسل کیوں واجب ہے تو ایک تو مانا یہ ہے کہ مسلمان کا عین پلیت نہیں ہوتا مسلمان کی ذات پلیت نہیں ہوتی ہے اور انما نمل نجس مشرک کا عین پلی ہے یا یہ معنی ہے کہ ان المسلمہ لائن جسو مانا یہ ہے کہ مسلمان پلیت نہیں رہتا اگر عارضی طور پر اس پر جنابت کی وجہ سے غسل لازم ہو گیا ہے تو یہ نہیں کہ ہمیشہ سے پلیت ہو گیا ہے جب نا گٹ پاک ہو گیا ہے تو یہ مسلمان پلیت نہیں ہوتا کہ جس سے پاکی معنی ہو جائے بلکہ مسلمان پر اگر عارضی طور پر پلیتی کا دور آ بھی جائے سے پاک ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے جاؤ اچھا جی آگے یہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے کہ بکر ابھی ان رافیہ ان ابھی رافیے سے ابھی رافیہ حل سے ابھی ہو رضی اللہ عنہ سی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیہو اس ابا ہور کو ملے فی بعض طریق المدینہ ادین تھے ادین امن بعض راستوں میں بہت جنوب نے سال میں کہ ابھی ہو جنابت میں تھے تو فن تجست من ہو تو فن تجسا اے تأخر من ہو فن تجست امتجاج کہتے تخر کو فن تجست من ہو تو ابا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہو گئے جیسے مشکات میں یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی وہاں پہ فن سل تو تمہیں پیچھے ہو گیا بعض روایت میں آتا ہے فن تجسد فن تجسد کا ہو مینو نے آپ کو پلیت جان کر پیچھے ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو جنابت میں تھے غسل کے لیے جا رہے تھے آگے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارے ابا ہو رہا آؤ ہاتھ سے پکڑ لیا نال ساتھ ساتھ سات چل چلے گئے جب نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے تو آیا اس طرح سے چپکی سے ابا اور رہا بھاگ گیا جب غسول کیا آیا نبی علیہ السلام نے فرمائے نہ کن تھا اور کتنے گئے تو ابھی تک کہاں پہ تھے تم فرمائے جی میں نے تو مجھ پر تو غسل واجب ہو گیا تھا اور آپ کے ساتھ میں بیٹھا تھا مجھے بہت شرم و ہایا لیکن میں ڈر سے کہہ نہیں سکتا تھا نبی علیہ السلام سلام نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے لائن جسو ممن فریت نہیں ہوتا سبحان اللہ فضاب تو اباور فرما میں چلا گیا فخت تو پھر میں نے غسل کر لیا سم جہاں ابا فر جب آئے فقال حضرت صلی اللہ عمل نے فرمائے اے نہ کن تو ابا ہوا کہاں تھے آپ ابھی اے اباوریرا کہاں گئے تھے کالا باور فرمایا کن تو جنوبان میں تو جنابت میں تھا فکر تھا نو جالسا جان کہ آپ کے ساتھ مجلس کروں بیٹھ جاؤں وہ نا لاغیر توہارت اس حال میں کہ میں وہ تہارت پہن کال سبحان اللہ رسول اللہ صلاح سبحان اللہ ایسی کئی توجیہات ہو سکتے ہیں یا تو سبحان اللہ تعجب ہے برفاہ میں ابا ہو ریرا توجہ تعجب وفاہ میں ابھی ہو ابھی اور زین میں یہ تھا کہ جنوب انسان اتنا پریت ہوتا ہے کہ نہ کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجبان میں ف... ابی اور ف... سبحان اللہ ٹھیک ہے نا وہ کیا سمجھے تم اب جنوب کو اتنا پریت سمجھ گئے سبحان اللہ ایسا نہیں ہے ان المن اللہ یم جسو ایسا پریت نہیں ہوتا جس سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا حرام اور ممنوع ہو جاتے ہیں ابا ہو رہی یہ کیا سمجھے تم دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ سے یہ تعجب نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود تنظیح و ذات ہے تنظیم و ذات اللہ کی پاکی بیان کرنا مقصود ہے مانس نے کہا کہ مجھے جنابتی نبی پائے سبحان اللہ عیبوں سے پاک نقائص سے پاک تو ایک ذات اللہ ہے بندہ تو کبھی جنابت میں ہوگا کبھی غیر جنابت میں ہوگا لیکن اگر جنابت میں ہو تو پھر بھی پلت نہیں ہوتا جو تم نے گمان کیا ہے کہ کسی ساتھ بیٹھ نہیں سکتا اس جملے کو یاد کرو یہ اچھی توجہ ہے سبحان اللہ مقصود تنظیح ہے بار تعالیٰ کی بے عیب ذات باری تالا ہے لیکن افاہ ریرا ان المسلم لا ینجسو مومن جو ہے یہ پلت نہیں ہوتا معنی اتنا پلت نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ مل جل کر بیٹھ, بیٹھ کر بات نہ کر سکے ہاں اگر یہ پلیت ہے تو یہ عارضی ہے دائمی تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو لہذا آپ کو آپ کو دل میں اتنی نفرت نہیں کرنی چاہی تھی یا آپ کو دل میں اتنی کراہت نہیں لانی چاہی تھی مسئلہ حل ہے آگے جاؤ امام بخاری رحم اللہ دوسرا باپ باندھتے فرماتے الجنوب و یخروجو یمشیف سو کے وہ غیر روح غیر روح مرفو تو الجنوب و یخروجو جنوب گھر سے نکل سکتا ہے وہ یم شیف سو بازار میں جا سکتا ہے وہ غیر اور غیر جنوب جس طرح غیر جنوب گھر سے آتا ہے باہر جاتا ہے پھر آتا ہے اگر جنوب کسی ضرورت کے خاطر گھر سے باہر چلا گیا ہے پھر اندر آ گیا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر غیر جنوب بازار میں ضرورت کے لیے جاتا ہے اور پھر آئے تو گناہ نہیں ہے تو جنوب بھی اگر جائے اور آئے تو کوئی گناہ مسل تو مسل کیسے ہو گیا مثلاً ایک آدمی ہے جس کا نام زرداری ہے مثلا وہ جنابت میں ہو گیا ہے ابھی اس بےچارے کے پاس صابن نہیں ہے نہ آنے کا اب دکانیں وہ سامنے یہ گھر سے نکلے بازار جائے صابن لینے کے لیے جنابت میں اور پھر آئے گھر کو ہوتلخانے میں جائے تو گناہ نہیں ہے یہ جا سکتا ہے آ سکتا ہے تو وغیرہ وہ کس طرح ہے یا وغیرہ ہی بلجر ہو تو مانی کہ جنوب گھر سے نکلتا ہے نکل سکتا ہے ویم شیف سوکھ وغیرہ ہی یہ سوق میں بھی جا سکتا ہے تو غیر سوق میں بھی جا سکتا ہے بازار بھی چل سکتا ہے بازار کے علاوہ کوئی دوسری بھی کسی نے دستک دے دی ہے بھائی تو یہ آگے دروازے تک اگر یہ آئے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے وہ کہتے ہیں یار تم سے ملنا ہے ٹھیک ہے بھائی آدھے گھنٹے بعد پھر آ جاؤ میں تھوڑا سا مصروف ہوں تو یہ بات کر سکتا ہے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب جنابت میں ہوتے نا تو سلام تو سلام میں اگر کوئی بات کرتا ایسے کر دیتا تو یہ یعنی نہیں اگر کسی کو پتہ نہ بھی ہوتا بس نہ سکمبر ہے اس میں اگر کسی کو پتہ نہ بھی ہوتا نا تو اس کو پتہ لگ جاتا کہ یہ یاد بھی جنابت میں ہے مسلمان تو بات کر سکتا ہے ہاں؟ اچھا اب اس میں امام بخاری رحیم اللہ جو ہیں تابعین کے اقوال پیش کرتے ہیں فرمائے کال آتا یہ الجنب سنگی بھی لگا سکتا ہے جنب آدمی اب جنب ہے جناب اس کو جنادت ہوئی ہے اور اب اس کو تقریب بھی ہے نائی آ ہے سنگی لگانے کے لیے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے چلو اگر خون نکلے گا تو اس کے وجہ سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے یا خون کی وجہ سے بدن اگر کہیں سے پلیت ہو گیا ہے تو چلو سنگھی لگا کر پھر غسل کر لوں گا تو بے شک کر سکتا ہے وہ یو اور اپنے ناخن کو بھی کاٹ سکتا ہے وہ یا اور اپنے سر کو بھی مڈو سکتا ہے وہ علم یا توجہ کرچ وضو نہ کیا ہو آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ جنب انسان اگر جنابت کے حالت میں رات رہنا چاہتا ہے صبح تک تو وضو کر لے لیکن اس وضو سے یہ وضو یہ حصول تہارت نہیں ہے بلکہ یہ وضو حصول نظافت ہے تخلیف نجاست ہے تہارت نہیں ہے لیکن اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو ناخن لے کاٹ سکتا ہے ٹھیک ہے سر مڈوا سکتا ہے اور اگر ایسے اور کچھ کام ہو تو بھی کر سکتا ہے تو اس امام بخاری کے اس باپ سے ایک مسئلہ دوسرا روز روشن کے طرف ظاہر ہو گیا ہے آپ نے مسلم کی وہ روایت پڑھی ہوگی بخاری میں انشاءاللہ آنے والی ہے کہ خوارج ایک جماعت ہے خوارج ایک جماعت ہے جن کا کام ہے صابع کرام پر اعتراضات کرنا اور اپنے آپ کو دین کے دعوے دار سمجھنا ان الحکم الا للہ کی طرح آوازیں اکسانا اٹھانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی ان کی پہچان کیا ہوگی تو فرماسی ماہوں اتحلیق آت ان کی نشان کیا ہوگی گنجا کروانا یہ چنگی گل اچھا اب یہ گنج کروانا ان کی تخلیق نشانی ہے تو آج تو ہم سب لوگ گنجا کراتے ہیں ٹھیک ہے یا اس زمانے میں ان کی یہ نشانی تھی ایک بات ہے اس لیے کہ سر کو گنج کرانا گناہ نہیں ہے باپ سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ لاسہ اب جس طرح بھائی ناخن کٹ, کٹ, کٹ, کٹوانا گناہ ہے نا گناہ نہیں ہے تو سر ہی ہے تو گئے کہ جنوبی انسان ضروری باتیں کام کر سکتا ہے مشقہ <تصفح> تعداد فرماتے ہیں کہ آنا ابن مالک رحمہ اللہ حد دسم ان کو بیان کیا یا انصم ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یا طوفا علا دور فرماتے تھے اپنی بیویوں پر ایک رات میں ولو یا اور جس دن اللہ کے نبی نے یہ معاملہ فرمایا تھا اس دن اللہ کے نبی کی نو بیویاں تھیں اب یہ مسئلہ تو نے پہلے پڑھ لیا ہے اس کی ضرورت یہاں تو نہیں ہے لیکن امام بخاری کا جو علم علمی انداز ہے وہ تو دیکھنا چاہیے نا اب یہاں فرماتے ہیں کہ باپ تو باندھتی یخو جو سوکھے گھر سے نکلے اور بازار جائے سر مڈوائے ناخن کٹوائے کٹ کر سکتا ہے اب یہاں پہ پرشن میں بات ہے کہ وہ ہم چرتا ڈب د چر تو نہ داو کیا ہے بابا دلیل کیا ہے یہاں تو یتوف اللہ آ گیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات میں نو بین پر طواف کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اب یہ جمع کا مسئلہ ہے یطوف دوران جمع کے لیے ہے تو باپ سے کیا مناسبت ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ یطوفو کی طرف دیکھو یہ سب تو ایک کمرے میں نہیں تھے نا علیحدہ علیحدہ کمروں میں تھے تو الجنب و یخروج تو ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر جانا دوسرے گھر سے نکل کر تیسرے گھر جانا تیسرے گھر, گھر, گھر کر چوتھی جانا تو یہ یطوف بغیر خروج میں رلبے نہیں ہو سکتا تو الجنب و یقرج میں رلبے امام بخار امام بخاری ہیں آگے جاؤ جس مبارک ہے اچھا لکیری رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب فاخبہ بھی ہاتھ سے پکڑ لیا فمشیت تما میں چل پڑا تاقع نبی پاک بیٹھ گئے فن تو تو آہستہ سے میں نکل گیا فاتح تو راہلا میں آیا اپنے گھر فخل تو میں نے غسل کیا سم مجھے تو پھر آیا وہ قاد نبی پاک بیٹھے تھے الجن وہ یخروجو پاتے تو رہ گھر سے نکلا تھا غسر کے لیے گھر سے نکلا تھا تو پھر گھر آ گیا تو یخروجو میں تو امام بخاری کباب ثابت ہو گیا نبی پاک نے فرمائے نہ کن تا دیکھو امام بخاری آپ حضرات کو دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں باب نومر جنوب اور بابر جنوب یا توجہ سمیہ نام یہ تین باب آگے پیچھے آ رہے ہیں ایک معاملہ ہے افضل کا ایک معاملہ ہے نفس جواز کا افضل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے کسی حصے میں یہ جنوب ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ جنابت کے یعنی جماعت سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بعد یہ وضو کر لے استنجا کر لے چاراد بھی کر لے لیکن یہ وضو تہارت کے لیے نہیں ہے نظافت کے لیے ہے اس سے ابھی جنابت سے خارج نہیں ہوا ہاں یہ ہے کہ جو منی کی جو بدبو وغیرہ تھی وہ جو رتوبات روبات حاصلہ من زوج من فرض زوجاتی نہ فرض زوجا اس کا ازالہ ہو جائے گا تو تخیف نجاست ہو جائے گا یہ طریقہ افضل ہے اگر کوئی جنوب انسان نہیں وضو نہیں کرتا جناب سے فارغ ہو گیا ہے ابھی اس کو ٹیم نہیں ہے یا عادت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے ڈر ہے خوف ہے باہر جاتا تو تم نے اچھی بات کی ہے لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے بات تو یہی ہے اگر پچاس مولیوں کے باہر سے ایک مولی گر جائے اسی کو دھونا چاہیے لیکن اگر ایسی مولی, مولی ہو جس کا تعلق پورے بار سے ہو اور اس کے گرنے سے پورے بار پر گندی چھینکے گر جائے تو پھر کیا ہوگا کہتے پھر تو سب کو دھونا پڑے گا تو کہتے ملی لیکن اگر اس کی نسبت اس بار کے ساتھ ہے اور اس پر کی چاندی اس بار پر ہیں تو اس کو بھی خون خوب دے رگڑ کر اور اس باقی کو بھی پانی ڈالنا ہے اس لیے کہ اس پر غلط گندی چیٹیں آ ہیں تو اس کا پہلے دولو استنجا کر لو پھر جب نہ ہوگئے تو اس میں بھی دوڑو خطرناک چیز ہے <تصفح> مسئلہ سمجھ گئے نا اب دیکھو جناب فرمایا آئر کو دو ہاد و جنوب ان کال نام ازا توجہ ہادم فریر جناب اچھا جی ار جنوب یا توجہ سم یہ پہلے مسئلہ ہو گیا ہے کہ جنب انسان جو ہے وضو کر لے اس کے بعد سو جائے تو یہ اولاد بات ہے جاوے مسئلہ کوئی نہیں چلو ازار نام جب اللہ کے نبی ارادہ فرماتے تھے نیند کے اس حالت میں کہ جنب ہوتے تو غسل فرجہ استنجا فرما لیتے و توج لس حدیث آ رہی ہے تفصیل میں وہ توجہ فرماتے تھے لس نماز کے لیے نہ وہ توج ل توجو کا وضو اسلاتے تو ایسا وضو بناتے تھے جس, جس وضو سے نماز ادا کی جاتی ہے تو نماز استنجا سے ادا کی جاتی ہے نہیں استنجا کر کے چارہ دام بھی کرنا ہے تب نماز جائز ہے تو اسی طرح ندی رسم استنجا کر کے چارہ دام کر کے اب فر سو جاتے ہیں چناب محمد محمد محمد محمد محمد اہلے محمد محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر ہوا اب اس حدیث میں تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی پاک کی تعلیم مبارک ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ذکر عمر خطاب میرے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی انسی بول جناب اس کو رات کے پہلے ایسے بھی جنابت پہنچتی ہے تو کیا حکم ہے فکال اللہ رسول اللہ سن توجہ وا سلزا کرا کا سمانم وضو کر لے وا سلزا کرا کا یہ و تفصیلی ہے یہ نہیں کہ وضو جدا ہے وضو پہلے کرو استنجا بعد میں کرو تو توجہ وزو بنا کیا مانو وزا کرا کا ہی نہیں استنجا کر لے تو اس وضو سے کیا ہے استنجا ہے سمانم آرام کرو چلو عزل تقل خطان اب یہ مسئلہ ہے حدیث کے روز سے آپ نے شاید ترمیزی میں اس کو پڑھ لیا ہے پڑھ لیا ہے نا ترمیزی میں اس اس تفصیل ہے یہ جو مسائل تہارت ہیں اس کا مرجا جو ہے وہ ترمیزی شریف ہے اور اس ورد دستخط جو کرتا ہے تو ابوداود شریف ہے مسائل ایمانیات کی تفصیل بخاری کرتا ہے اور دستخط ایمان مسلم کرتا ہے دیوبند کے علماء کا یہ اصول تھا کہ بخاری پر مسلم کو تفریح کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور ابو داود کو ترمیزی پر تفریح کرتے تھے یہ دو کتابیں اچھی طریقے سے پڑھاتی تھیں بخاری مکمل اور ترمیزی شریف پہلا حصہ اور آخر میں شمال ترمیزی جو اس کی اپنی خصوصیت ہے اور کتاب و جو ہے ترمیزی میں سب سے زیادہ تفصیلی ہے اب یہ مسئلے آپ نے وہاں پڑھ لی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ارتقاء ختانین سے وجوب غسل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھو التقائے خطانین جس کو کہتے ہیں خطانین تسنیہ ہے نا یا تو تقریباً ہے اس لیے کہ ختنا تو مرد کا ہوتا ہے عورت کا نہیں ہوتا ہے لیکن خطانین تقریباً ہے لکابوین شو شمسین شو قمرین شو ملوین ہو گیا یا یہ ہے کہ مرد کا بھی جس طرح ختنا ہوتا ہے تو مستورات جن بچوں کے بھی ہوتا تھا آل عرب میں تھا یہ دستور لیکن چونکہ اس کی کیفیت کو جاننے والے بہت کم تھے تو اس لیے اس کو ضرورت نہیں جانا ہاں یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جو ختمہ کر کیا کرتی تھی بچیوں کی بچیوں کا نبی علیہ السلام نے فرمائیے اچھا ہے لہنوال تو باہر تقدیر اس کا کچھ حصایت زل تقل خطان کے یہ نسبت ہو گیا ہے اچھا اگلی یہ ختانین خطانین کے جو باب ہے اس کو ایک سال سے تعبیر کرتے ہیں ایک سال اس کو کہتے ہیں اگر کوئی مرد ہے اپنی بیوی سے ام بستر ہوتا ہے ایک مرد ہے بستر ہوتا ہے ڈاکٹر سے درد رسومات بھی یاد کرتے ہیں. جو خبر ہے بتا دو کہ اشاروں اگر ایک مرد اپنی بیوی سے امبستر ہوتا ہے یعنی جمع کرتے و حشفہ خشفا فرج فرجا کر لیتا ہے پھر اخراج کرتا ہے منی سے پہلے فلم نکھار دے خارج کر دے آیا اس کیفیت سے غسل واجب ہوتا ہے یا بیوی پر کہ نہیں ہوتا اس میں ساب اکرام کو بہت بڑے اختلاف ہے یہاں نام ذکر ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک سال سے فقط وضو لازم ہوتا ہے غسل نہیں اس لیے کہ غسل کا تعلق جو ہے منی سے ہے جب تک منی خارج نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا تو بعض حضرات کی یہ تفصیل ہے اور یہاں امام بخان صحابہ کرام کے نام ذکر کیے جس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں عرو ابن زبیر بھی ہیں ابو سلمہ بھی ہیں ابا ایوب انصاری بھی ہیں زبیر ابن العوام بھی ہیں علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں بہت سے لوگ جس میں لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ نفس ارتقاء خطانے ان سے وجوب غسل ہو جاتا ہے یعنی ایک سال سے بھی غسل واجب ہوتا ہے چاہے خروج منی ہو یا نہ ہو اس لیے کہ یہ حدیث خطان وجب غسل بس یہ بخاری ہے مسلم انزل لم انزل <تصفح> <تصفح> یہ اضافت اضافہ مسلم میں ہے اگر خروج منی ہوئی ہو یا نہ ہو لیکن غسل واجب ہو جائے گا اس بارے میں محدسین کی بہت لمبی تفصیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اختلاف ظاہر ہوا تو لوگ آئے حضرت عمر منیم تھے کہ ادر کا حضلم اس امت کا ادراک کرو لوگ تک کہیں تباہ برباد نہ ہو جائے تو آپ کی کیا رائے ہے اس نے کہا ایک سال سے اسلو واجب نہیں ہے آپ کی کیا رائے واجب ہے آپ کی کیا رائے واجب نہیں آپ کی کیا رائے واجب ہے گویا کے صحاب کرام میں اس مسئلے پر اختلاف تھا اتنے میں ایک صحابی نے عرض کی امین ان کو کہ یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہے تو اس لیے آپ اس مسئلے میں رہنمائی حاصل کریں ازواج متحرات سے تو صحابہ اکرام جو ہیں ازواج متعارات کے پاس گئے ریواٹ میں آتے حضرت آشد صدیقہ کے پاس جب گئے کہ کیا ارتقاء الخطان الخطان سے غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے التقاء خطانے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو حضرت آشد صدیقہ نے فرمایا کہ غسل واجب ہوتا ہے فالتو آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فخر سلنا یہ معاملہ ہمارے میرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیش ہوا تھا ہم نے پھر غسل کیا تھا تو گوئی کہ اس پر اتفاق ہو گیا کہ نفس ایک سال سے بھی غسل واجب ہوتا ہے چاہے خروج منی ہو, ہو یا نہ ہو پھر حضرت عمر نے صاحب اکرام کو کہا کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس فتو کے علاوہ کوئی دوسرا فتو دیا تو اس کو سزا دی جائے گی تو گوے کہ تمام صحاب کرام کے اس مسئلے پر اتفاق ہو گیا ہے اب ایمانی بخاری رحم اللہ کا مسئلک بھی یہ ہے کہ ایک سال پر غسل واجب ہوتا ہے لیکن یہ ان حضرات کی روایت کو بھی نقل کرتا ہے جو کہ غسل کی وجوب کے قائل نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ خود ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان روایت کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں سواد کے اختلاف تھا میں نے کہا کہ تمہارا علم زیادہ ہو جائے لیکن والغسل غسل ہے اور احوت کا معنی نفسی احتیاط نہیں ہے بلکہ احوت کا معنی وجوب ہے تو باب رقل خطان یہ باب ہے درمیان اس کے کہ جب آپس میں مل جائے خطان بیوی خاون بیوی کا ہونے نا چلو ابا اور صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرمائے جرأث شعاب جب انسان بیٹھ جائے اپنی بیوی کی شعاب اربا کس میں چار شاخوں میں چار شاخوں میں سما جا اس کے بعد یہ کوشش کر لے جا سکھ آئے محنت کرنا کوشش کرنا اس لیے مشکل کام ہے ضرور دو تالا خوب راج تال اچھا آپ کو یہ بات کہنی ہے تھی کہ ابھی مسئلہ حیض کبھی آ رہا ہے نہ نا تو نہ بالکل کو نہ چھوڑ ٹھیک ہے ابھی چھوٹے بچے پھر پتہ نہیں وہ تو بڑے مسئلے ہیں سے بغیر تو بھی نہیں سکتا اچھا بین نہ شہاب شہاب جب یعنی خاون اپنی بیوی کے چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے سن مجھا اس کے بعد یہ محنت کرنے لگ جائے اور تو محنت کرنا کیا ہے میرے کا لکھا ہے وہ اطخار الحش فتح ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد بقد و جب اس خاون پہ غسل واجب ہو گیا مسلم نے کہا ہے مسلم شریف نے اگر چخروج منی نہ ہو انصار نہ ہوا ہو اب شاہب الربا چار شاخ کیسے ہیں تو محدثین فرماتے ہیں کہ چار شاخ سے مراد دو زانو ہیں سورین سورین دو سورین ہیں اور دو پاؤں ہیں دو پاؤں ہیں پاؤں جو ہیں نا سورین کے اوپر آ جاتے ہیں نا تو چار بن جاتے ہیں ایک سورین اوپر پاؤں دوسرے سورین اوپر پاؤں تو یہ چار بن گئے تو شہب ال اربا سے یہ مراد ہے یا شہ الربا سے مراد دو ٹانگی ہیں تو دو ہاتھ ہیں نا یہ بھی ہوتے تو یہ شہ اربا ہو گئے یا اس سے مراد اطراف الفرج ہے شفلن الوند یمین و یا تو اس کے چار جہد بن جاتے ہیں نا تو بے شاب البا اور بھی معدسی نے لکھے ہیں اچھا پھر سے یہ ثابت ہو گیا کہ ارتقائے خطانین سے کیا ہوتا ہے شعب تابا ہو بھائی شاب سے تاباہو آمرو گوا کہ اس مسئلے میں ہشام کی موافقت کی ہے عمر نے عام شعبہ سے وقال مسا مسا کہتا ہے یہ تا بھی ہے حدسنا بانو کال حدسنا قطع کال اخبن الحسن اب اس روایت کو کیوں ذکر کیا ہے اس نے کہ قطع جو ہے مدلس ہے اور پہلی روایت تھی عن عنشام کا عن دا تو ان یاد سے بھائی عبد الغفار معلوم سے حدس حدثنا بن عن شام قطا ہشام ان قطع اور یہ قطع مدلس ہے قطع کہتے انل حسن تو قطع اپنے استاد حسن سے رواج نقل کرتا ہے ان سے اور مدلس جب رواج نقل کرتا ہے ان سے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا تمام بخار نے کیوں مدلس کا انگانہ ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں تابو عمرو انشوبہ کال مسعدسنا بان کالا دادثنا قطع کالا اخ بن الحسن تو اب دوسری بات میں کیا ہے قطع کے اخ بن الحسن تو مجھے حسن بسی خبر دی ہے وہ کہ میں نے سنا ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ مدلس کا انانا معتبر تو نہیں ہے لیکن جب قرائن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ مدلس نے یہ دوسری بات یقیناً شیخ سے سنی ہے تو پھر نقل کر سکتے ہو چلو اچھا کال ابو عبداللہ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں حاضا آجواد و اوق یعنی کیا مانا التقائے خطان ان سے وجوب غسل اجود یہ کیا مانا بہت اچھی بات ہے و اوقو اور بہت تاکیدی بات ہے ضروری اور لازمی ہے اب یہاں پہ امام بخاری پر اعتراض ہو گیا ہے اچھا جب غسل اجود ہے اور غسل او قد ہے تو آنے, آنے والے ابواب جس میں غسل کا ذکر نہیں ہے آپ نے کیوں ذکر کی پھر اب یہ امام بخاری کہتا ہے وہ نما بھئی حدیث اور <الْعَخِر> ہم نے بیان کی آنے والے حدیث آخر ابھی باپ کے آخر میں جو آتی ہیں آنے والے احادیث اختلاف بوجہ اختلاف صحابہ کہ صحابہ کرام میں بعض حضرات نفس ایک سال سے وجو غسل کے قائل نہیں تھے تو ہم نے اس نسبت سے آپ کو حدیث ذکر کر دی کہ آپ کا علم زائد ہو جائے لیکن مسئلہ یہ ہے وال غسل احوت و غسل احوت ہے اب امام بخاری رحم اللہ کی اس عبارت پر اعتراض وارد ہوتا ہے پہلے آپ نے کہا اجود و اقود تو اقوت کے جو کہتے ہیں جو بہت مقد بات ہو یقینی اور بالکل لازمی بات ہو اس کو مقد کہتے ہیں جس سے لوگ کہتے ہیں بھئی اس بات کے مطابق تجھے یہ بات تاکید سے کہتا ہوں کہ تمہیں ضرور کرنا ہے تاکید سے کہتا ہوں تو جب معدد ہے تو پھر اس کے بعد احوت کیوں آپ نے لایا احوت تو مانا یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی اچھا کام ہے اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے حالانکہ اس سال پر غصل واجب ہے تو مدین فرماتے ہیں کہ یا احوت بمانے وجوب ہے بکری اجود اجوت و اکوت کے بکری اجود و اوقت کے تو احوت یہاں پہ بمانے وجوب ہے آگے جاؤ توجہ کرنا بھائی دمچن والے رات غسلم یوسیب منفر جل مر اتی یہ باب ہے دربیاان دونی ہر اس چیز کے یوسیب جو پہنچتا ہے مرد کو من ذل مر اتی عورت کی رتوبات سے عورت کے رتوبات یہ مسئلہ ذرا گہرا ہے اس کی طرف آپ نے متوجہ کرنا ہے احناف کا ایک مسئلہ ہے کہ رتوبات الفرج یہ پاک ہے توجہ کرنا غور سے سننا مسئلہ اوسی بہو بنا دو مسئلہ خراب نہ ہو جائے عورت کے فرج کے جو رتوبات ہیں وہ پاک ہیں وہ پلیت نہیں ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ کے ما من فرج علم جو چیز مرد کو پہنچتا ہے عورت کے فرج کی رتوبات سے اس کو دھونا چاہیے تو گویا کہ وہ پلیت ہے احناف کیوں کہتے ہیں کہ رتوبات فرض جو پاک ہے تو گویا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری احناف پہ اس باب سے رد کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ احناف جو ہے رتوبات رتوبات الفرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے تو پھر دونوں کیسے ہیں بات سمجھتے ہو اس مسئلے پر تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم امام بخاری کو کہتے ہیں کہ آپ رد نہ کریں احناف پر پہلے احناف کے مدعا کو سمجھیے اگر احناف کے مدعا کو آپ سمجھیں تو میں ہے کہ آپ بھی پھر مخالفت نہ کریں گے اور اگر باوجود اس کے آآ... آپ مخالفت کریں گے تو یہ آپ کے لاعلمی کی دلیل ہوگی کس پر مسل کے احناف کے نہ جاننے پر بات سمجھتے ہو رتوبات جانتے ہو عورت کے فرج میں جو رتوبات ہوتے ہیں اب یہ تو پانچ ہے اگر ایک عورت ہے اور اس کے سلوار پہنا ہے رتوبات الفرج جو ہے وہ سلوار سے لگتا ہے تو یہ عورت یعنی یہ کپڑا پتہ نہیں ہوتا اگر یہ اس سے نماز اپنی پڑھتی ہے تو پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے اب جو رتوبات امام بخاری کہتے ہیں یہ وہ رتوبات ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور خروج منی نہ ہو تو اب جب انسان ہم بستر ہوتا ہے تو انسان یعنی مرد کی مزی خارج ہوتی ہے لازمن خارج ہوتی ہے اب جب مزی خارج ہو اس مزید کا اتصال ہو رتوبات الفرض سے تو جس طرح مرد کے مزی خارج ہوتی ہے تیس طرح عورت کے رتوبات مزیحت بھی خارج ہوتے ہیں تو لہذا اس سے وہ رتوبات مراد ہیں جو بوقت ایک سال کے بوقت جمع کے اعلی زکر سے جس کا اتصال ہوتا ہے وہ مراد ہیں تو جس طرح مزی پلیت ہے تیسرا رتوبات الفرض بدوران جمع بھی پلیت ہے مثلاً یاد ہو گیا دوسری بات یہ ہے اگر فرزن عورت کی مزی نہیں ہے تو مرد جب جمع کرتا ہے ادخال کرتا ہے تو اس وقت تو مزی مرد کی ہوتی ہے اب جب یہ مزی عورت کے فرض کی رتوبا سے جب ملتا ہے ملتی ہے تو پاک چیز کے ساتھ جب کل کے اتصال ہو تو کیا ہوتے حضیر ہو اللہ ناپاک. ناپاک ہوتا ہے جب پاک چیز کے ساتھ ناپاک ملتا ہے تو کیا ہوتے ناپاک ہوتا ہے تو اگرچہ رتوبات الفرض تو پاک تھے لیکن جب رجول کی مزید کا اختلاط ہو گیا اس سے تین بھی پلیت ہو گئے تو جب پلیت ہو گئے تو دونوں لازم ہو گیا ایک نفس رتوبات ہے، ایک رتوبات اندر اطخار زکر ہے کہ فرض زوج میں فرق ہے پچھلے احمد کی جو تحقیق ہے وہ ماشاء اللہ بہترین ہے ایک بات توجہ کرو بعض حضرات کہتے اہم پر کہ تم کیسے کہتے ہو کہ رتوبات جو ہے فرج کے رتوبات پاک ہیں کیا یہ جو فرج ہے یہ پیشاب پیشاب کی جگہ نہیں ہے یہ تو پیشاب کی جگہ ہے نا پیشاب دانی ہے تو کیا پیشاب پاک ہے ہم کہتے ہیں جب پیشاب ہو جائے تو استنجا سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے کہ نہیں جب استنجا سے جگہ, اس جگہ پاک ہو گئی ہے اب جو اس میں نصوبت آتا ہے تو, تو پیشاب سے پلت اگر ہوا تھا تو استنجا سے تو پاک ہو گیا ہے اب مصوبت جو ہے وہ پاک ہے ہاں اگر ایک ایسی عورت ہے جس نے پیشاب کیا ہے اس کے بعد استنجا نہیں کیا ہے اب اس, اس کے فرض کی رتوبات بھی پہلے تھے اس لیے کہ پیشاب سے متعلق ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت پیشاب کر کے پورا استنجا کر لے تو اس لیے اس کے کپڑے کے پلیت ہونے کے امکانات ختم ہو جائیں گے شیش سید النخالد الجوہانی یہ کہتے ہیں اخبار یہ اپنے شاگرد کو خبر دیتے ہیں کہ نوی زید سال عثمان امنا عفان اس نے عثمان امنا عفان سے پوچھا فقار کا ارت ہے عثمان مجھے خبر دے ہزا جام اور رج فلم یمن جب انسان جما کرے اپنی بیوی سے اس حال میں کہ فلم یمن یعنی منی خارج نہ ہو کیا حکم غسل کرے وکال عثمان و حضرت عثمان نے کہا توجہ وضو کرے کمایا توجہ سر نماز, نماز کے روزو بناتے ہیں ویا سرز سن کر سنجا کر لے وکال عثمان و حرت عثمان نے کہا سمیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تم نبی پاس سے بھی سنی ہے تو بن خالد نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بات سنی تو پہلے عثمان نے اپنا پیش کیا کے کی تائید میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اب زید علی ابی طالب من علی ابن کابن ان سے میں نے پوچھا امرزا لکھا انہوں نے بھی امر دیا زید کو بزا کس کے بس واقب نہیں ابو سلمتا ان تبن زبیر اخبر اور دوسری بات کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ نے اور زبین اس کو خبر دی کرنا با یو با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی نبی پاس یہ بات سنی ہے بھائی نے کہا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جا رجل المرا جب ایک انسان اپنی بیشم بستر ہو فلم یمزل خارج نہ ہو تو کیا کرے فرما یار سل محمد سلم ہو توجہ کرو یارسل یہ دع ماں ہر اس چیز کو مسل مر آتا ٹھیک ہے نا جو پہنچا ہے عورت سے اس کو ماں مسل مر آتا جو چیز پہنچے عورت سے اس کو ٹھیک ہے نا مینو کی زمین جانے کی طرف ہے تو جو